اور کچھ گنوار وہ ہیں کہ جو اللہ کی میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھی اور تم پر گردشیں انہی کے انصر میں رہے انہیں پر ہے بری گردش اور اللہ سنتا جانتا ہے